اور قابل احترام اور بہنوں آج پچھلے عنوان کے اختتام کے بعد کتاب و سنت کی پیروی کی اہمیت اور قبیلت اس عنوان کے بعد آج ایک دوسرا عنوان ہم شروع کر رہے ہیں جو اسی سے جڑا ہوا ہے اور ایک برائی جو سماج میں پائی جاتی ہے جو عبادات رسم و رواج حتیٰ کہ توحید کے معاملات سے بھی جڑی ہوئی ہے جسے ہم بدعت کہتے ہیں اس بدعت کی کیا برائیاں ہیں اس بدعت کے کی کیا نقصانات ہیں اور اس بدعت کو کیسے پہچان سکتے ہیں کیسے اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کیسے اس کی تقسیم کر سکتے ہیں تو آج کے درس میں اسی سے متعلق ہم نیا عنوان شروع کریں گے ان اللہ سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی برائیوں میں سے ایک برائی بیان کی ہے اور وہ برائی کیا ہے ایک انسان کا یقین کی بنیاد پر عمل کرنے کی بجائے محض گمان کی بنیاد پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اے نبی آپ کہیے حل نبی حکم بال اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو خبر دیں نبی ہم تم کو خبر دیں حل کوشچن کے لیے آتا ہے کیا ہم تم کو خبر دیں بال افسری ان لوگوں کی جو امال میں زیادہ خسارے میں ہے امال کے اعتبار سے اکثرین ہیں زیادہ خطارے والے ہیں تو ایک ہوتا ہے عام فسارے والا فسارے والے سے بھی زیادہ خسارے والا ہے گھاٹے والے سے زیادہ لاس والے سے زیادہ لاس والا سب سے زیادہ لاس میں کون ہے کس اعتبار سے عمل کر کے بھی عمل کے اعتبار تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک سوال پوچھا اور خود ہی اس کا جواب دیا لیکن سوال اور جواب کا جو طریقہ ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوال سے انسان کا ذہن اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب جواب ملتا ہے تو بات ذہن میں زیادہ اچھے طور پر بیٹھ جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا آپ نے پوچھا جانتے ہو مفلص کون ہے یا مفلس کون ہے بتاؤ مل مخلص صاحبہ نے جواب دیا آپ نے کہا نہیں میری امت کا مفلس فلاں اور فلاں شخص ہے ایسی کئی مثالیں آپ حدیث میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے تھے اور آپ ہی اس کا جواب دیتے تھے یہ ایک طریقہ ہے تعلیم کا اور اس طریقے کا مقصد ہی ہے سوال کے ذریعے سے انسان کی توجہ اپنی طرف کی جائے اور پھر اس کے بعد جو علم دیا جائے گا وہ زیادہ اچھے طور پر ذہن میں بیٹھے گا ٹیچرس کو اس کو یاد رکھنا چاہیے تو اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے قل اہل نب حکم یہ نب اسلم بنا ہوا ہے نب کے معنی ہوتے ہیں خبر کیا ہم تم کو خبر دیں کیا ہم تم کو بتلائیں بالآفرین اعمالا ان لوگوں کا حال جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ قسار ہیں دنیا میں ناکام ہونے والے دو لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن جانتے بھی تھوڑا اور اس کو آسان کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس منزل تک پہنچنے کا نقشہ ہے لیکن نقشہ لینے کے بعد میں وہ اس کے مطابق راستہ چلتا نہیں ہے کیا یہ آدمی منزل پہ پہنچے گا نہیں اس لیے کہ راستے کا علم منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہے اس پر چلنا بھی بنتا ہے جب تک آدمی اس پر چلے نہیں اس علم کے مطابق قدم نہ بڑھائے وہ منزل تک نہیں پہنچے گا دوسرا وہ آدمی ہے اس کو راستہ معلوم نہیں چلنا معلوم ہے اس کو چلنے کا بہت شوق ہے بلکہ وہ رس پہ بینڈ بھی باندھے آج کل جو آ رہے ہیں کتنے ہاں, قدم چلا ہزار دو ہزار یہ خود ایک مصیبت ہے انسان کے لیے اس کی جینت سکون حرام کر دیتا ہے تو ایک وہ آدمی جس کو چلنے کا شوق ہے لیکن اس کو اس چیز کی توفیق نہیں ملی کہ وہ معلوم کرے کہ یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے لیکن اس کو اتنا معلوم ہے جانا ہے بس تو جو محنت کرے مجاہدہ کرے کوشش کرے عمل کرے چلے لیکن بغیر ڈائریکشن کے علم بغیر راستے کے علم وہ کہیں بھی چلنے لگ جائے اپنے عمل کی جستجو اپنے عمل کا شوق اس کو روکتا نہیں بلکہ چلنے لگاتا ہے لیکن تھوڑا سا محنت اگر وہ کرتا معلوم کرتا کہ بھائی چلنا کدھر ہے یہاں کہ یہاں اگر وہ اتنا معلوم کر لیتا تو اس کے لیے مفید ہوتا ہے. لیکن اس نے علم حاصل کرنے کے بجائے چلنا شروع کر دیا اب اگر مان لیجیے یہاں منزل ہے اور وہ یہاں چلنا شروع کریں جتنے قدم چلتا جائے گا کیا ہوگا منزل سے دور ہوتا جائے گا اور اس کا وہ عمل اس کا فائدہ کیا ہوا ایک ہی فائدہ ہوا منزل سے دور ہونا اس کا فائدہ کچھ ہوا اس کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا کہ وہ منزل سے کیا ہوگا اور بھی دور اگر بیٹھا رہتا تو کوئی بی... آ کے بھائی کیوں بیٹھے جانا ہے یہاں سے جانا ہے چلو تو اس کی محنت وقت بچ جاتا لیکن اس نے کیا کیا علم حاصل کرنے کی بجائے چلنا شروع کر دیا تو دنیا میں ناکام لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو علم کے بغیر عمل کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو علم حاصل تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں علم کے بغیر عمل کرنے والوں کی مثال نصارا اور علم کے باوجود عمل نہیں کرنے والوں کی مثال یہود صحیح ہے نصارا نے کیا کیا اپنے طور پر عقیدے گھڑے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کیوں فلسفی کے یہ خود زندہ کرتے ہیں اور ان کا کوئی باپ نہیں تو ان کا باپ نوز بلّہ کون اللہ اور یہ خود زندہ کرتے ہیں مردہ کو ماں کے پیٹ سے اندھا ہے اس کو آنکھ دیتے ہیں ظاہر بات یہ کام اللہ کے سوا کوئی کرتا ہے زندگی کوئی دیتا ہے اللہ کے नहीं نہیں تو یہ کون ہوں گے ڈیفینیٹلی ابھی تو کنفرم ہوگا ہے. کس کے بیٹے ہیں اللہ क्या تو انہوں نے کیا کر دیا اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کو بغیر علم کے میز اپنے ذہن کی اپج فلسفہ یا جس کو ہم کہتے ہیں فلپسہ. وہ خود ایک مصیبت ہے تو اپنے ذہن سے عقائد گھڑنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یا پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھیے اور رہبانیت انہوں نے ایجاد کی ہے کرسچنس رحبانیت کیا ہے رحبانیت یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل سے مجاہدے گھڑنا کیا مجاہدے گھڑے انہوں نے نمبر ایک بہت ساری لذتوں والی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی کھانے کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے بہت سارے لباس چھوڑ دیے ایک دم موٹا کپڑا یہ سب کپڑا پہننا کے بدن پر زخم ہونے لگے ہیں ساری مصیبت کی جڑ نفس ہے. تو نفس کو کیا کرو ہٹاؤ ٹارچر کرو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ٹارچر اگر کریں گے تو کیا ہوگا اس سے ہم کو اللہ کا ارد ملے گا تو انہوں نے تعذیل نفس نفس کو عذاب دینا نفس کو دکھ دینا ستانا اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا اسلام میں نفس کو تہذیب جو ہے دینا یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے ایک صحابی دھوپ میں کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ نے دیکھا کیا ہوا اس کو کہا کہ انہوں نے نظر مانی ہے کیا دھوپ میں کھڑے ہوں گا روزہ رکھوں گا بیٹھوں گا نہیں آپ نے کہا اس سے کہو چھاؤں میں ہو جائیں بیٹھ جائیں اور اپنا روزہ مکمل کریں کیا کیا ڈفرینشیٹ کیا دو چیزیں دھوپ میں کھڑے ہونا اپنے آپ کو عذاب دینا کوئی فائدہ نہیں بیٹھوں گا نہیں کوئی مطلب نہیں لیکن روزہ اسلام میں ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ صد اللہ اور اس اگر ہوتا دھوپ میں کھڑا سب کو بیچتے اس کے پاس کتنا نیک بندہ ہے دیکھو وہ بھی ارب کی دھوپ ہے تامل ناڈو کی نہیں وہ دھوپ کہاں کی عرب کی ہے اس دھوپ میں انسان کھڑا ہے لیکن آپ نے نہیں کہا کہ یہ واقعی اللہ کا ولی ہے یہ ایک دم بڑے اونچے مقام والا ہے نہیں آپ نے منع کیا کیوں اگر اسلام میں نفس کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اچھے کھانے حرام ہو جاتے اچھے لباس حرام ہو جاتے عید کے دن سب سے اچھا انسان وہ ہوتا جو سب سے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آتے کہ اور ایک دم खाता کھاتا اور نہ क्या کیا کھاتا تو یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام میں ایسی چیز نہیں ہے اسلام اعتدال والا دن نسارا نے کیا انہوں نے کہا ساری مصیبت کی جڑ کیا ہے نفس اگر ہم کو موک پراپت کرنا ہے نروانا ہم کو چاہیے ہم کو سیلبریشن چاہیے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا نفس کو آج بھی کرسچنس میں ایسے سیکس ہیں جو اپنے آپ کو مار کے لئے عذاب دیتے ہیں آج بھی ایسے سیکس ہیں جو کروسیفائی اپنے آپ کو کر کے سمجھتے کہ ہماری نجات ہو گئی اسلام میں کوئی اپنے آپ کو ستانا اسلام میں کوئی اصول یا مطلوب چیز نہیں ہے تو انہوں نے عملی طور پر کیا کیا اپنی عقل سے رحبانیت ایجاد کیا اور رحبانیت نے کیا کیا اچھے کھانے نہیں کھا سکتے اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے گھروں میں نہیں رہنا اور نکاح نہیں کرنا جتنی لذت کی چیزیں ہیں جو انسان کو باندھتی ہیں اور اس کے نفس کی طلب ہیں ان سب سے نفس کو ٹوٹلی بلیک آؤٹ پورا اس کو محروم کر دینا اسلام میں اور رہبانیت میں فرق کیا ہے رہبانیت یہ ہے کہ لذتوں سے قطین دور ہو جاؤ ٹوٹل لذت ترک اسلام یہ ہے کہ لذتوں کو اپنی حدوں میں رکھو لذت لو نفس کو پریشان بھی مت کرو لیکن نفس کو آزاد بھی مت چھوڑ اپنا جانور چرنے دو لیکن رسی ہاتھ میں رکھو جانور کو گھاس چرنے سے روکو بھی مت چرنے دو اس کو لیکن دوسرے کی ٹیریٹری میں جا کے چر رہا ہے تو چرانے کی بجائے چرانا ہو جائے گا تو وہ مت کر حدود تو شربتی نا حلال لیکن شراب حرام نکاح حلال لیکن زنا حرام لباس پہننا اچھا زینت والا حلال ہے لیکن سونا اور ریشم مرد کے لیے شادی کے دن چھوڑ کے شادی میں حلال ہے نہیں حرام ہے تو لفظتیں اور زینت متلقن حرام نہیں ہے بلکہ اس کی حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں ان حدوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن نسارا نے کیا کیا اپنی جہالت میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس جو اللہ کے قرم میں رکاوٹ ہے اس کو دباؤ اس کو ایسا دباؤ کہ کچھ دو اس کو ماں ڈالو اس کو بیچارے کو یہ اسلام میں نہیں ہے لیکن یہ کیوں ہوا جہالت انہوں نے مجاہدہ بہت کیا کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی لیکن جہالت کی وجہ سے عقیدے کے اعتبار سے شرک میں مبتلا ہو گئے اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کا انٹروڈکٹری سینٹنس کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارفی جملہ پہلا جملہ جو انہوں نے ماں کی گود میں اپنی زندگی کا پہلا جملہ کہا کیا ہے وہ سور مریم پڑھیے قال انی سب سے پہلا زندگی کا جملہ ان کا کیا ہے علیہ السلام کا ماں کی گود میں مریم مریم نے لے گئی قوم کے اندر اور قوم نے کیا کیا, کیا, کیا تھی مریم تیرے گھر والے اچھے خاندان کے تھے ماں تو تیری بڑی عزت والی تھی تو نے کیا کر دیا یہ یعنی نہیں کا بچہ لے کر آ گئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے تلقین کی فرشتے نے بتا دیا تھا تم جواب مت دینا ان سے ڈیبیٹ مت کرو بنی سراہی لو ان سے ڈسکس کرو کیا کرنا تم تم کہنا فن فلن و کل یوم ان سیا آج میں نے رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے آج میں کسی انسان سے بات نہیں نو ڈسکشن اشارف علئی حضرت مریم،, مریم نے کیا کیا بچے انہوں نے کیا کر کے آئی مریم یہ جیسے بہت نیک لیکن دوسروں کی زندگی میں لوگ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں نیکی کے اعتبار سے اپنی زندگی میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں ارے تو نے یہ کیا کر دیا حالانکہ خود بھی بہت کچھ کرتا ہوگا لیکن دوسرا اگر کچھ برا کریں فوراً ہاں دھیان جان شروع ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے اے مریم تو نے کیا کیا ارے سے مریم نے کیا کیا اشارہ کیا کس کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو کی گود میں تھا چھوٹا بچہ ابھی بالکل تازہ تازہ بچہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ کیا تھا عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں نصارا نے کیا کر دیا عبد اللہ کو ابن اللہ اللہ کا بیٹا کیوں اللہ کی طرف سے کچھ آیا اس میں نازل ہوا نہیں عشاء علیہ السلام نے کہا نہیں اپنی طرف سے انہوں نے عقیدہ گڑا فلسفہ اور یہ عقیدہ بنا لے مشرک ہو گئے اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ گاڈ ہے تو یہ بھی کون ہو گئے تو کیا ہو گئے اب گاڈ دا فادر گاڈ دا سن گاڈ دا ہولی اسپرٹ تو گاڈ کتنے تین لیکن تینوں ایک کیسے آگے مت بڑھو فیت سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ریزن ختم ہوتا ہے میں خود اپنے تجربے میں کئی کریس یا جو بھی اس طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو پریچر ہوتے ہیں ان سے جب بھی پوچھا میں نے ٹرینٹی کیا ہے ذرا سمجھا سکتے ہیں ہم کو تکلیف جس کو کہتے ہیں تین خداوں کا عقیدہ کہ تین خدا ہیں لیکن تینوں ایک ہیں لیکن الگ ہیں لیکن ایک ہیں, لیکن ایک ہیں تو ان کو جب پوچھا جاتا ہے تو مسکراتے ہیں کچھ لوگوں کا جواب یہ ملا کبھی تھھیولوجی نہیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی فلوسفی پڑھ رہے ہیں تھیولوجی لاسٹ میں آئے گا اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ اگر ہم کو سمجھتا تو ہم آپ کو سمجھاتے مطلب ہم کو سمجھا تو آپ کو کیسے سمجھائیں سمجھائے تو آپ سوچیے ان کے پاس جواب نہیں ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس کو مانا جاتا ہے سمجھایا نہیں جاتا ہے آپ کو صرف ماننا ہے اس کو سمجھا نہیں سکتے یا انسان کی عقل سے اوپر کی چیز ہے کچھ لوگوں نے سمجھایا کیسا دیکھو پانی ہے گلاس میں پانی ہے برتن میں پانی ہے ہے نا کیا ہے وہ پانی اس کو فریج میں رکھے تو کیا ہوتا برف اور اگر گرم کریں تو کیا بن جاتا بھاپ تو بولے تینوں کیا ہیں پانی لیکن کبھی برف ہے کبھی بھاپ ہے کبھی کیا ہے؟ پانی چیز. تو بولے ہے کہ تین الگ الگ ہیں لیکن ایک ہے اب یہ دیکھیے عقل سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے اور عقیدے کا عقد عقل نہیں ہے ورنہ نبیوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو جیسا عقیدہ سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک رسول بھیجے وہ لقد بیگ نہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اس پیغام کے ساتھ اس دعوت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو تاغت سے بچو توحید بنیادی چیز ہے اس کے لیے ہر دور میں رسول بھیجنے پڑے اگر صرف عقل سے سمجھ میں آ جاتا تو رسولوں کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہاں پرابلم یہ ہے کہ حل کیا ہے اس کا کہ پانی پانی بھی ہے پانی کو گرم کیے تو کیا بنتا باپ اور ٹھنڈا کیے تو کیا بنتا برف تو تینوں پانی کی تین شکلیں بس ایسی ٹرینٹی ہے کہ تین الگ شکلیں ہیں لیکن ہے ایک ہی ایشن ایک ہے لیکن تینوں کے اظہار مظہر الگ ہیں گاڈ دا فادر گاڈ دا سن گوڈ دا ہولیٹ ان لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ جب پانی برف ہوتا ہے تو اس کا مطلب بھاپ نہیں ہوتا ہے وہ اور پانی نہیں ہوتا ہے اور جب بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے تو برف نہیں ہوتا ہے تو تینوں ایک حالت میں ہوتے کہ نہیں ہوتے جب ایک ہے تو باقی دو غائب جب گاڈ دا فادر ہے تو گاڈ دا سن گاڈ دا سیٹ گونگے تینوں ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد جواب ندارم اس کے بعد جواب نہیں ہے تو عقیدہ عقل سے لے سکتے ہیں نہیں ہاں عقیدہ سمجھنے کے لیے عقل ہے عقیدہ بنانے کے لیے نہیں عقل کس کے لیے ہے عقیدہ سمجھنے کے لیے ہے عقیدہ بنانے کے لیے اصل نہیں ہے کہ چلے عقیدہ بنائیں گے بہت تھوڑے عقیدے اپنے پاس کر سکتے ایگزام نہیں کر سکتے ایسا لیکن یہ بے وقوفی کس نے کی نصارا انہوں نے عقیدہ بنایا لیکن علم کے بغیر تو گمراہی کی ایک صورت یہ ہے کہ علم کے بغیر عقیدہ یا علم کے بغیر عمل کیا جائے اس کی مثال کون ہے نصارا اس کی اپوزٹ دوسری کیٹیگری آپ دیکھیے یہود ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں رسول آئے بہت سمجھایا سب کچھ کیا موس علیہ السلام کے وقت میں آپ دیکھیے گائے ذبح کرنے کا وقت آیا موسا علیہ السلام نے کہا ذبح کرو ان اللہ انہوں نے کہا کیسی گائے ہونا چاہیے ذرا اس کی ڈیٹیل بتاؤ ڈیٹیل بتائی پھر اور ڈیٹیل بتاؤ اور ڈیٹیل ان کے پاس ڈیٹیل کا مزاج تھا لیکن عمل کا مزاج نہیں تھا ہر چیز میں باریکیاں ہر چیز میں تفصیل ہر چیز میں علم علم علم ان کے پاس کتاب سب کچھ ان کے پاس لیکن عمل کا نام و نشان نہیں تو ایک طرف یہ نثارا ہے جنہوں نے عمل کیا بات کیا مجاہدے کیے لیکن علم ان کے پاس نہیں اور دوسری طرف یہود ہیں کہ ان کے پاس علم بہت ہے انڈیپ آف آلموسٹ ایوری تھنگ لیکن امل آلموسٹ زیرو امن نہیں بلکہ اتنے خواہش پرت کو ہو گئے کہ جب ان کی خواہشات کی اصلاح کے لیے نبی اور رسول ان کے پاس آئے اور ان کی خواہش کے خلاف جب انہوں نے تعلیمات ان کو دی بتایا تمہارا یہ غلط ایسا کرنا تو انہوں نے رسولوں کو قتل کر دیا اتنے غلام ہو گئے خواہشات کے کہ انہوں نے اصلاح کے لیے آنے والوں کے دشمن بن کے ان کی جان کے دشمن بن گئے خیر قاہ کے دشمن بن گئے اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورت الفاتحہ میں ہم کو دعا سکھلائی اور ان دونوں کیٹیگری سے بچنے کی تعلیم دی ہے اللہ نے کیا سکھایا اہ دن المستقیم اے اللہ ہم کو سراط المستقیم کی ہدایت دے ہے انع کام ان کا راستہ جن پر انعام کیا انعام والوں کا راستہ ہم کو دے اور ان کا نہیں راستے سے ہم کو بچا دو لوگ مقبوب علیہم جن پر تیرا غصہ ہوا وباء الین اللہ ان کے راستے سے بھی بچا جو کیا ہو گئے راستے سے بھٹک گئے ہیں الترمیدی میں امام ترویدی کہتے ہیں حدیث نقل کی اور ابن ابن اب ہاتم نے بھی اس کو نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہوا یہ کون ہے یہود اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ کون ہیں؟ نصارہ تو ہم کو سور فاتح میں سکھایا جا رہا ہے اللہ ان کے راستے سے بھی بچا جنہوں نے بغیر علم کے عقیدے گھڑے بغیر علم کے مجاہدے کیے اہلا ان کے راستے سے بھی بچا جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے جو علم کی بجائے خواہشات کی پیروی کرتے تھے تو یہ جو دو لوگ بتائے گئے ہیں یہود اور نصارا یہ ایز این ایگزامپل ہم کو بتایا گیا ہے کہ حامل کتاب قوم اللہ کی کتاب لینے کے بعد بگاڑ دو طرح کا آتا ہے کہ کتاب کو چھوڑ کے اپنی عقل سے عقیدہ اور عمل گھڑا جائے اور دوسرا یہ کہ کتاب کے علم کے باوجود اس کتاب پہ عمل نہ کیا جائے بلکہ اپنی طور پر خواہشات کی پیروی کی جائے اور عمل کو چھوڑ دیا جائے یہ دو ناکامی کی بنیادیں ہیں ان سے ہم کو بچنا ہے تو ان میں سے ایک یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھرم میں رہتے ہیں کیا اللہ فرماتا ہے قل اے نبی آپ کہیے اہل نب حکم بالآرین کیا ہم تم کو بتلائیں کہ امال کے اعتبار سے عمل کر کے بھی کون گھاٹے لاس خسارے میں ہے سب کچھ کر کے بھی لاس میں ہے اللہ دینا بل سایو ہوں فی الحات دنیا جن کی کوششیں سایو ان کی کوششیں فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں بل بل کا مطلب ہوتا ہے بھٹک جانا ضائع ہو جانا ضائع ہو جانا تو بلال عربی زبان میں گمراہی اور ضائع ہونا یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے تو جن کی اسی لیے ترجمے میں آپ دیکھیں گے جن کی دنیا کی کی گئی کوششیں جو کچھ کوششیں انہوں نے دنیا میں کی سب رائے گاہ چلی گئی ضائ ہو گئی برباد ہو گئی وہ ہوم یا اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے وہ یہی سمجھتے رہے انم یو سین سنا وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں ان ایک انسان جو کام کر رہا ہے وہ ہلاکت کا ہے لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے یہ کام اس کی کامیابی کا ہے ہلاکت کا کام کر رہا ہے لیکن کیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا تمہاری بیماری کا کئی علاج میرے پاس ہے یہ دوا لو لے کے جاؤ اب اس کے دشمن نے کیا کر دیا واقعی دوا ہے وہ اس میں علاج ہے شفال اللہ نے رکھی ہے اور وہ لے کے گیا خوشی خوشی کر آج تو میں دوا کھاؤں گا اور کل سے ایک دم زبردست ٹھیک ہے اب اس کے دشمن نے کیا کر دیا اس کی وہ شیشی بدل کے دوسری شیشی رکھ دی شیطان نے اور اس میں جو چیز رکھی ہوئی وہ دوا نہیں ہے وہ کھاتی کیا ہوگا آدمی دنیا سے صاف سارے گنا اب جو وہ کھائے گا تو گھر میں دیکھ یہ کو دکھا رہا ہوں معلوم ہے میں دوا لایا ہوں دیکھیے یہ دوا یہ گولی ہے یہ گولی کھاتے ہی میں اچھا ہونے والا ہوں آج میں کھا کے سو رہا ہوں اور کل سے ایک دم میں ساری بیماری غائب اور میں ایک دم زبردست بن جاؤں گا سب دیکھ کے مجھ کو رش کریں گے وہ کھا رہا ہے لیکن اس کھاتے وقت میں وہ کیا سمجھ رہا ہے یہ میری کامیابی ہے یہ میری شفا ہے یہ میری نجات ہے یہ میری فلاح ہے یہ میری صلاح ہے میری سعادت ہے میری خیر ہے میری بھلائی ہے لیکن وہ ہے کیا اس کے لیے مو بربادی ہلاکت خاتمہ یہ کیوں ایسا ہو رہا وجہ کیا ایسا ہونے کی اس کو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم نہیں ہے جہالت ہلاکت کی طرف پہلا قدم ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے تم کو بتائیں ہم لوگ ہم تم کو بتائیں الاحل نبی افسرین امل کر کے بھی سب سے زیادہ ستارے میں کون ہے اللہ دین ابل قاعم بل حیاتی جن کی دنیا کی ساری کوششیں برباد ہو ہیں جی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم کوئی بھلا کام کر رہے ہیں ایک آدمی بعض اوقات بچے کچھ کرتے ہیں ماں باپ کے خوش کرنے کے لیے جیسے والد صاحب ہیں ان کے پیپر رکھے ہوئے ہیں سب آفس کے اور بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں اب بچہ سوچا کہ والد صاحب بتاتے ہیں کہ سب چیزیں کلر سے لکھنا اور اس میں جو نوٹ بک ہے اس میں کلر بنانا الف کلر بار کلر مجھ کو کلر بھرنے کے لیے ابو نے کہا اور ہر ہر مرتبہ کیا کرتے ہیں جب بھی میں کچھ علی دیکھے دیکھو ابو ماشاءاللہ کیا زبردست کلر علی کتنا دکھ رہا میرے بچے کا اچھی بات ہے اب اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ جو بھی ہے اس میں کلر بھرو ابو خوش ہوتے ہیں اب ابو گئے نماز کے لیے اور فائل رکھی ہوئی ہے ٹیبل پر گھر میں اب گڈو نے کیا کیا وہ فائل ابو کی آفس کی اور ہر چیز میں ٹوینٹی تھاؤزینڈ زیرو میں سر کلر یا کلر وہاں کلر آفس کی باپ کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی وہ فائلیں ہو سب نے کلر کلر اور اس پہ ایک دم اپنی طرف سے علی بابی لکھا تھوڑے اور اسلام اللہ اس پہ لکھا ہے. اب کیا سمجھ رہا ہے ابو معلوم میں نے کیا, کیا؟, کیا, کیا, کیا میرے بچے یہ لو جو دھلائی اس کی ہو رہی ہے کم بکم کہیں گا میری فائل خراب کر دی کیوں اس کو نہیں معلوم اس نے اپنے گمان سے ایک ایسا کام کیا اس کو لگ رہا ہے کہ اب وہ کیا ہوں گے کچھ ہوں گے غلطی کیا ہے ارف بات کی نوٹ بک ابو کے بھی اس میں بھر انہوں نے یہ نہیں کہا میری فائل میں بھی کلر بھر اس نے کس سے کیا اپنے دل سے کیا انسان کی نجات اور فلاح اور سلام اس میں ہے کہ رب العالمین جو کام کرنے کے لیے کہ اپنا دماغ نہیں ہے وہ دنیا کے لیے دین کے لیے نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کریں ٹیکنالوجی بنا نا کمپیوٹر اتنا بڑا روم بھر کے تھا نہ اس کو چھوٹا بنا چھوٹا چھوٹا چھوٹا بناؤ موبائل اتنا بڑا آتا تھا اس کو چھوٹا بنا جو کرنا ہے کر ٹیکنالوجی ایک دم ہاں گاڑی پہلے سلو چلتی تھی اب فاسٹ بنا ہوا پہ چلنے والا پلین بنا ترقی اس میں کر دین میں مت نئے نئے مسئلے مت نکال عبادات کے نئے نئے طریقے مت نکال الٹا لٹک کے نماز پڑھنے کا طریقہ سب سیدھے پڑھتے میں اب ایک نے بھیجا ہوں کو, اس کوئی عورت کو پیڑ پہ نماز پڑھ کیا ضرورت ہے اس کو پیڑ پہ جا کے نماز پڑھنے ہم بت ہے ساری پبلک جمع ہوئی اللہ کی والی ہے کہاں پڑ رہی نماز وہ پیڑ پہ, پہ؟ کیا کوئی اسلام میں کچھ ایسا ہے پیڑ پہ نماز پڑھنا ہے. اتنا محنت کر کے رسی اس کی لٹک بٹک کے اوپر جا کے پیڑ پہ نماز اگر سجدے میں غلط بیلنس گیا تو جنازے کی نماز پڑھنی پڑے گی کیا مصیبت آپ اگر وہ شادہ کے زمانے میں پیڑ نہیں تھے کہ نہیں تھے عرب میں پیڑ نہیں ہوتا ہوتا نا ہوتا ہے جتنے بڑے بڑے علماء امام بخاری امام احمد بڑے بڑے علما گزرے پیڑ نہیں دیکھے ان لوگوں نے کبھی جا کے پیڑ پہ نماز پڑھے انہوں نے یہ آپ امام بخاری پیڑ پہ نماز پڑھتے تھے آپ کو کون بولا پیڑ پہ سیدھا عزت سے زمین پہ پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے معلومات زمین پہ نماز پڑھی جاتی ہے پیڑ پہ پڑھ رہے آپ اب کوئی جائے گا کوئی پول پہ جا کے نماز پڑھے گا وہ بڑا والی کون بتا یہ مصیبت ہے ہماری انسانیت کی عجوبہ سب سے ہٹ کے سب سے کٹ کے میں سب سے ایسا کچھ کروں گا تو کسی نے آج تو کیا چودہ سو سالوں میں کسی نے نہیں کیا ہوگا یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ انہوں نے اللہ دین اب اللہ سائیوں ان کی دنیا کی کوششیں برباد ہو گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ میں سب سنوں نہ سنا ہم کوئی اچھا کام کرنا ہے اور یہ سب سے بڑی خطرناک چیز انسان کے لیے ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں منزل کی طرف جا رہا ہوں لیکن وہ آدمی منزل سے دور جا رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی نجات کی طرف جا رہا ہوں لیکن وہ اپنی तरफ کی طرف جا رہا ہے یہ سب سے بڑی کیوں اس کو ٹائم بھی نہیں ملے گا پھر اس کو موقع نہیں ملے گا اسی لیے بداسی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے کیوں وہ اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے تو یہ سب سے بڑا خطرہ انسان کے کی لیے کیا ہے اور سب سے بڑا خطرہ انسان کا کب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود کھودتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے زہر لاتا ہے وہ خود اپنی ہلاکت کی طرف خود چل کے جاتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں بداج پوری چیز کا حاصل کیا ہے بدات یہ وہ ڈینجر ہے وہ خطرہ ہے کہ آدمی سمجھ رہا کہ میں نیکی کر رہا ہوں مجھ کو ثواب ملے گا اللہ خوش ہوگا اللہ والیامت کے دن خوش ہوں گے اور نہ جانے کیا کیا ملے گا جنت ملے گی فردوس ملے گی سب ملے گا وہ یہ سمجھ رہا ہے اور کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا پیر منگل گود جمعرات جمن شنیچر اتوار جنوری فروری صاف کرتا جا رہا اور مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ تو یہ کیا کس سے کیا تجھے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ کو فردو کی تو نے کیا کچھ بھی نہیں کہ نہیں ہے دیکھ رہا کچھ بھی نہیں نام ہے آمان سب لا لا لا سب غلط غلط گنا گناہ گنا میں تو سمجھ رہا تھا کہ بالکل جنت کے لیے نیکیاں جمع کر رہا ہوں لیکن یہ تو سب کے سب گناہ نکلے میرے آپ سوچیے کتنا آدمی یعنی ایک آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اپنی کمائی میں سے روزانہ سو روپے کماتا ہے اور سو میں سے تیس میں کسی طرح سے گزارا کر کے ستر روپے نکال کے ایک اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے ستر سال تک اس نے ایسا کیا تاکہ ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد آرام سے راجا کے جس اکاؤنٹ لیکن معلوم پڑا کہ جس اکاؤنٹ میں ڈالتا تھا وہ فیک اکاؤنٹ تھا اور وہ پورا پیسہ لے کے وہ بینک والا ہی بھاگ گیا کیا گزرے گی آدمی کے اوپر میں نے اتنا اپنا جگر اپنا کلیجہ پیس پیس کے میں نے اس اتنے پیسے جمع کیے اور وہ سارے پیسے جہاں میں نے ڈالے وہ صحیح آدمی نہیں تھا جس کے پاس میں نے جمع کی وہ لے کے بھاگ گیا سب ضائع ہو گیا دل آدمی کے دل پہ کیا گزرے گی اس سے زیادہ بری بات اور اس سے زیادہ صدمہ بیداسی کو قیامت کے دل پوں کہ میں نے اتنا سب کچھ کیا میں یہ سمجھ کے کرتا رہا کہ می میری جنت بنے گی اس میں میری نجات اس میں ہے میں جنت کی طرف بڑھ رہا ہوں اللہ کے قرب کی طرف جا رہا ہوں لیکن میں تو برباد ہو گیا یہ نصرف یہ کہ نیکیاں میری ضائع ہو گئیں بلکہ نیکی نہیں میرے گناہ شمار ہو رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بیداد تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتلائیں کہ عمل کر کے بھی کون ہے جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے سب کچھ کر کے بھی گھاٹے میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی ساری محنت ساری کوششیں سب برباد ہو گئی ہیں اور وہ دنیا میں یہی سمجھتے رہے ہم تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کا گمان اور ان کا ان کی سائی گمان تھا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن سعی کیا ہو گئی برباد ہو گئی اس لیے کہ علم کے بغیر محض گمان کی بنیاد پر کام کرنا فائدہ نہیں دیتا ہے اس لیے امام البخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل علم قول و عمل سے پہلے ہونا چاہیے आदमी کو بولنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کیا بولنا صحیح ہے کیا بولنا غلط آدمی کو کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کیا کرنا صحیح اگر قول و عمل سے پہلے علم نہ ہو تو قول اور علم عمل دونوں ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں دونوں ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں اس کے لیے یہ بنیادی طور پر پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ انسان کے لیے خسارا اس میں ہے کہ وہ کوشش تو کرے لیکن گمان کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر نہیں پہلا کام علم ہے اور بدعات میں کیا ہوتا ہے اس میں برا کیا ہے ہم کو اچھا لگتا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ جنت میں ڈالے گا اپنے گمان کی بنیاد پر آدمی کام کرتا ہے علم کی بنیاد پر نہیں آگے بڑھتے ہیں بدات کہتے کس کو ہیں के کے ऐसी ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی اور آنے کری مجھے اللہ نے فرمایا کل ماں کنتو بد ایم مینر رسول این ابھی آپ کہیے کل ماں کنتو بد ایم مینر رسول بد ایم رسولوں میں سے میں کوئی انوکھا نرالا نیا رسول نہیں مجھ سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں سب کی دعوت یہی تھی تو یہاں پر بد من الرسول اللہ نے کہا تو اسی پر سے لفظ بنا ہے تو بدعن کا مطلب ہوتا ہے الگ نرالا نیا میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اس سے پہلے کئی رسول گزرے ہیں تو یہاں پر بد کا لفظ آیا ہے اسی طرح سے قرآن کری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا بدیع اور سماواتی بدیع اللہ تعالیٰ کیا ہے آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے وجود دینے والا بدیع اللہ کے ناموں میں سے ہے بدیع اور سماواتی بدیع بدیر کا لفظ ہی سے جڑا ہوا ہے بداعت کیا ہے نئی چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تو کسی اور ماڈرل کو دیکھ کے نہیں بنایا کہ پہلے سے کسی نے کوئی خاکہ زمین و آسمان کا بنایا ہو اللہ نے اس کو دیکھ کے بنایا پہلے سے کوئی ماڈل موجود تھا اللہ نے اس کو دیکھ کے اس کی نقل کی نعوذ باللہ نہیں آسمان و زمین کا کوئی ماڈل تھا نہیں اللہ نے نئے سرے سے آسمان و زمین کو بنایا اس سے پہلے آسمان و زمین نہیں تھی اس سے پہلے یہ نہیں تھے بدیع نئے سرے سے بنانے والا جس سے جس کا سابقہ کچھ اس سے پہلے موجود نہ ہو تو آسمان و زمین پہلے سے نہیں تھے اللہ نے اس کو نئے سرے سے بنایا تو اس سے اس سے کیا لفظ کیا بدیت اسی طرح سے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں بدآ میں نہ رسول تو بدآت کے معنی ہے نئی چیز اسی لیے ابن منظور جو عربی زبان کی مشہور ڈکشنری ہے لسان العرب اس ڈکشنری میں بدعا کے ذمن میں کہتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے بدا کہتے ہیں مین دینی بکمال بدا کیا ہے کہتے ہیں البدا الحدت الحدت عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں جدید اور اس کے بالمقابل ہے یعنی قدیم اور جدید کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث حدیث اس کو کہتے ہیں نیا اور اسی پر اسی سے جڑا لفظ ہے جدید ایک ہی معنی ہے دونوں کے لیکن قدیم اس کے بال بالمقابل ہے پرانا ایک دم پرانا ہے لیکن حدیث نیا تو حدث نئی حالت دوسری حالت البات الحدت بداط نئی چیز کو کہا جاتا ہے وہ مبت امین بادل اکمان اور دین کے کامل ہونے کے بعد اس میں کوئی چیز نئی نکالی جائے اس کو بداج کہتے ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے ایک حکم پہلے تھا پھر بعد میں دوسرا حکم آیا نیا حکم ہے لیکن اس کو آپ کہیں گے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور نہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب تم زیارت کر سکتے ہو زیارت قبروں کی زیارت یعنی قبرستان جانا اور جو دعا وغیرہ سکھائی گئی ہے وہاں پڑھنا بس اتنا اور قبروں کا حال دیکھنا اپنی آخرت کو یاد کرنا تو یہ زیارت ہے ورنہ یہ نہیں کہ آپ چنے لے کر جائیں دلیل مل گئی ہم کو مرنے کے بعد تیسرے دن لوگ جاتے ہیں چنے لے کر معلوم نہیں چنے کیا اس کی فلاسفی اس کی فیچر کیا ہے معلوم نہیں دادا جان دانت نہیں تھے کچھ ان کو لیکن لے کے جا رہے ہیں کیا چنے ان کے لیے اللہ جانتا بہتر لوگ کیا کیا سوچتے ہیں تو میں تمہیں قبروں کی زیارت سے خبروں یعنی پہ جا, قبرستان جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب جاؤ تو منع کا حکم کون سا ہو گیا پرانا اور نیا حکم کیا ہے جاؤ تو کیا اس نئے حکم کو بدعت کہیں گے نہیں کیونکہ ابھی دین کامل ہوا نہیں اور یہ کس کی طرف سے آیا ہے رسول کی طرف سے جو خود دلیل ہے تو دین کے کامل ہونے کے بعد اس میں کوئی نئی چیز داخل کرنا اس کو کیا کہتے ہیں بدا. یہ ڈیفینیشن ہم کو یاد ہونا چاہیے کس نے کہا یہ ابن منگور کہاں پر ہے یہ عربی زبان کی ڈکشنری کیا نام ہے اس کا لسان العرب چوبیس پچیس چھبیس جلدوں میں یہ عربی میں ڈکشنریز ایسی ہوتی ہے چھبیس جلدوں میں تقریباً یہ ڈکشنری اتنی اگر رکھیں آپ لائبریری میں اپنی تو اتنی جگہ لے گی وہ اتنی موٹی ڈکشنری ہے تو اس میں عربی زبان کے اعتبار سے اشعار اور الفاظ کے فرق اور کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے عربی زبان کتنی رچ کتنی وسیع اور کتنا زیادہ اس میں ہے اتنا چھبیس جلدیں گھبرا جائے گا کوئی آدمی اس کو بتائیں گے آپ لوگوں سے کچھ لوگ گھبرا گئے ہوں گے چھبیس کیا لکھے ہوں گے سوچ رہے رہیں گے دمیا میں اتنا کیا لکھے ہوں گے اس کے اندر اور اتنا بڑا لکھنے کی ضرورت کیا ہے کوئی یہ بھی سوچ رہا ہوگا تو کہتے ہیں کہ کہ دین کے کامل ہو جانے کے بعد اس میں کوئی نئی چیز نکالنا یہ کیا ہے اس کو بدات کہتے ہیں ابن تیمی اور فرماتے ہیں انبا تفالم یش رسور وی امر ایجا بین و لکھب <ولستحباب> کہتے ہیں بدات دین میں جو نئی چیز نکالی جاتی ہے ان الباط افین دیکھیے دونوں بدات کو جوڑ رہے ہیں کس سے دین یہ بھی کس سے جوڑ رہے ہیں بہت سارے لوگ جب آپ ان کو منع کرتے ہیں بھائی یہ بدعت مت کرو مت کرو ہاں گیارہویں یا بارہ ربی الاول کا جو بھی یعنی جلوس ہے یہ مت کرو جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر یہ بٹن لگانا بھی غلط ہے یہ مائک لگانا تمہارا جیسے کوئی آدمی بتا ہے کہ یہ بیان سنو ذرا اس میں بدات کے بارے میں منع کیا گیا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ ریکارڈنگ بداط نہیں ہے کیا کتنا دماغ آدمی چلانے لگے تو ایروپلین سے بھی آگے جاتے یہ جو مائک ہے یہ بدات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہیں تو مائک کیا ہے قرآن ہے کہ حبیب کیا ہے مائک دنیا کی چیز چیزوں میں ایجادات ہوتی ہیں اور ترقی ہوتی ہے دینی عقائد اور احکام میں دینی عبادات و اعمال میں اس میں ہم نیا نہیں نکال سکتے وہ دین ہے لیکن آپ کپڑے مشین سے سی رہے ہیں یا ہاتھ سے یا پاؤں سے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ کیسے بھی سیو کپڑا کہاں سے بنتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں کیسا بھی بنو وہ دنیا ہے وہ لباس ہے وہ چیز ہے وہ ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی رہے گی دین ٹیکنالوجی نہیں ہے دین دین ہے دین میں ٹیکنالوجی کو آپ لا کے جوڑو گے یہ غلط بات ہے تو بدائ دنیا کے معاملات میں کیا ہے جائز ہے بلکہ اچھی چیز ہے آپ مستحب کہہ سکتے ہیں اس کو کیوں کہ ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی جائے پہلے گاڑی الگ آتی تھی اب الگ آ رہی ہے کل کو الگ آئے گی ٹرین پہلے الگ تھی آج ٹرین ایک دم تیز رفتار ہو گئی کل پیٹرول سے چلتی تھی کل کو اور آگے جا کر ایندھن دوسرا استعمال ہوگا الیکٹریسٹی پہ چل رہی ہے پہلے چراغ لوگ جلاتے تھے آج بلب جلا رہے ہیں تو ٹیکنالوجی ترقی کرے گی اس میں نیا نیا نیا آئے گا وہ دین نہیں ہے وہ دنیا ہے اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے یہ کہاں سے لائے آپ دین دنیا الگ ایسا کر رہے آپ سب دینیں مسلمان کی پوری زندگی دینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ پیڑ پودے اس میں تبیر نقل کرتے تھے نرمادہ ملا کے کچھ یعنی کیا جاتا ہے بعض لوگ, اس کو کہتے ہیں, بعض لوگ کچھ اور کہتے ہیں تو پودے کے لیے بڑھنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے اچھی طرح سے پودے میں پھل لگتے ہیں صحافہ وہ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے آپ نے دیکھا آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں لوگ کہا کہ نر اور مادا کو ہیں اس سے پیداوار بڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید نہ کرو تو بہتر ہے صحابہ نے اس کو لے لیا انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ کا حکم ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے چھوڑ دیا کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو کہا تھا ہم کو اس سے ہماری پیداوار کم ہو گئی آپ نے کہا میں نے تو بس اپنی اپنے رائے اور اپنی گمان سے بات کہی تھی تم میرے گمان ہی کو مت پکڑ لیا کرو ہاں جب لیکن اللہ کی طرف سے میں تم سے کچھ کہوں تو پھر میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب انتم اعلموا اڈم ہو بھی ایک جملہ آپ نے کہا انتم اعلموا ادم اموری دنیا کو تم زیادہ جانتے ہو اپنی دنیا کے امور کو. تو یہاں پر آپ نے ان کا جو ٹیکنالوجیکل جو طریقہ تھا اس کو کیا قرار دیا وہ یہ نہیں بول رہے ہیں پیڑ لگانا بھی تو دین میں ہے اس کے پتے کھائیں گے اگر ہاں جانور تو سواب ملے گا تو یہ بھی ہماری نیت بہت اجلاس والی ہے تو یہ دین ہوا مسلمان کا ہر عمل دین ہوتا ہے ایسا نہیں آپ نے کیا فرمایا تم اپنی دنیا کے امور کو کیا کرتے ہو زیادہ جانتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پر تفریق کی دنیا کے معاملات تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جانتے ہو یعنی جو ٹیکنالوجیکل چیزیں ہیں وہ تم زیادہ جانتے ہو تم کو جیسا کرنا کرو کیوں بھائی کوئی آدمی پوچھے کہ آٹا گوندنے کا سنت طریقہ کیا ہے بتائیں گے آپ کیا بات مولوی صاحب کوئی آدمی آئے امام صاحب کے پاس میں کوئی خاتون کی چٹھی لے کے آئے کہ آٹا گوندنے کا سنت طریقہ کیا ہے امام صاحب کیا کریں گے ایسے بکواس سوالات میرے پاس مت لایا کرو کیوں اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہم کو بتایا ازواج مطالعات کو, کو کوئی خاص طریقہ بتایا گیا آٹا گوندنے کا اور کھانا بنانے کا طریقہ روٹی کیسے سیکی جائے ہے گول بنائی جائے تکونی چوکور کیسی کیا ڈائمینشن ہونا چاہیے اس کچھ ہے طریقہ اس کا اور آگ پر ہی بنے یا گیس پہ بھی چلے گی کوئی بتا سکتا ہے یا سیب اگر کاٹا جائے تو کتنے ٹکڑے بائی ڈیفالٹ اس کے اسٹینڈرڈ طریقہ کیا ہے اس کا ہے نہیں چھری کتنے انچ کی ہونا چاہیے ہے کچھ نہیں کھی کیسے کی جائے ہل کیسے چلایا جائے جانور کیسے چلایا جائیں سکھایا اللہ کے رسول نے کپڑے کیسے بنے جائیں آپ نے نہیں سکھایا اس کو تو یہ دنیاوی امور ہیں انبیاء اس کے لیے نہیں آتے ہیں نبی اس لیے آتے ہیں نہیں اگر ہوتا تو آپ سکھاتے انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ انسان انسانی زندگی میں آداب لوگوں کو سکھائے جائیں اخلاق سکھائے جائیں ان کو حلال و حرام بتایا جائے اور ان کو عقائد کی تعلیم دی جائے تو آپ نے فرمایا تم دنیا کی اپنی امور کو زیادہ جانتے ہو تو بعض لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دین میں تو وہی سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی دین ہے ایسا نہیں ہے مومن اپنی دنیا کو بھی ثواب کی چیز بناتا ہے کہتے ہیں اپنی اچھی نیت سے لیکن وہ دنیا ہی ہے مثلاً بینگن اور کریلا یہ کھانا یہ کدھر ہے مطلب اس سے سواب ہے کچھ بینگن کھانے پہ آلو کھانے پر اتنا ہے ترکاری سے سواب کم ہو جاتا گوشت سے بڑھ جاتا تقویت المان گوشت کھانے سے ایمان بڑھتا ہے بینگن کھانے سے ایک دم ڈاؤن کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں روٹی میں زیادہ سواب ہے چاول کھائے تو ہاں کم ہے ایسا کچھ ہے یا ترتیب اس کی کچھ ہے زیادہ ثواب کم ثواب تقدیم و تاخیر جمع تا دونوں کو جمع کیا جائے جسے نمازوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ بھی جمع کیا جائے کچھ ہے ایسا نہیں تو یہ دنیاوی امور ہیں اس میں بعض آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھلائے ہیں یہ نہیں کہ پُن چیز کھانے میں ثواب ہے پُلا چیز کھانے میں ثواب ہے تو انباعت الدین بدعت دین میں ہوتی ہے وہ کیا ہی ہو اللہ ہو رسول ہو بداعت وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہ کیا ہو جس کو شریعت نہ قرار دیا ہو وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت نہ بنایا ہو وہ چیز کیا ہے بدات ہے ہوا معلوم یمربی اور یہ وہ چیز ہے جس کو جس کا حکم نہیں دیا گیا معلوم یک مربی جس کا حکم نہیں دیا گیا ہو معلوم یوربی امر ایجا بن وال نہ وجوب کے طور پر نہ استحباب کے طور پر یہ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا جس کا حکم رسول نے نہیں دیا نہ لازمی طور پر حکم دیا نہ ترغیبی حکم دیا حکم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حکم ہوتا ہے لازمی وہ عقیم الصلا توعات یہ حکم کیسا ہے لازمی حکم ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ایسی حکم دیا پڑھو تو چلے گا نماز نہیں تو نہیں بھی چلے گا روزہ رکھو تو چلے گا نہیں رکھے تو بھی چلے گا ایسا ہے نہیں ہے لیکن وہ فاؤ یا اہل القرآن یا اسی طرح سے پیدا خودیتی صلاح فنت شروف العرد وہ اب تغملہ جب نماز جمعہ کی ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو یہ حکم کس نے دیا اللہ نے تو کیا جمعہ کے بعد دکان پہ جانا بزنس پہ جانا فرض ہے نہیں اس کی اجازت ہے کوئی گھر پہ آ کے سونا چاہے تو سو سکتا ہے جو مسجد ہی میں بیٹھا رہنا چاہے بیٹھ سکتا ہے جو آدمی تجارت کے لیے جانا چاہے جا سکتا ہے یہ امر اجاب کے لیے نہیں ہے اباحت کے لیے تو حکم کبھی لازمی ہوتا ہے کبھی ترغیبی ہوتا ہے کبھی اجازتی ہوتا ہے جیسے کوئی آ کے آپ سے پوچھے میں جاؤں بچہ آپ کا آ کے پوچھا کہ میں باہر کھیلنے کے لیے جا سکتا ہوں نے کہا جاؤ باہر جا کے بول رہا ہے ابا نے میرے حکم دیا ہے کھیلنے کے لیے جا صحیح ہوگا جاؤ کا جملہ کیا ہے حکم کا جملہ ہے کمانڈ ہے نہیں. گو باہر جا کے اما کیا کر رہا تھا یہاں پہ ابا نے حکم دیا ہے باہر جا پھیل. یہ حکم اجازت کے بعد آیا ہے تو یہ اجازت ہے حکم نہیں ہے کوئی پوچھے پلا کسی نے منع کیا ہے ہلنا مت یہاں سے یہیں رکو اب یہاں پر وہ رک گیا کہ اب جاؤ تو یہ اجازت ہے یہ حکم نہیں ہے سمجھ میں منع کے بعد امر عباہت کے لیے ہوتا ہے عموما یہ قواعد ہیں اور کبھی صحباب کے لیے ہوتا ہے کہ بہتر ہے یہ کرو تو وہ, وہ حکم جو ہوتا ہے وہ ترغیبی ہوتا ہے وہ لازمی حکم نہیں ہوتا ہے تو ایسے تینوں قسم کے حکم ہوتے ہیں ایک لزوم کے لیے یا وجوب کے لیے ہوتا ہے ایک استحباب کی بھی ہوتا ہے یعنی ترغیبی حکم بہتر ہے ایسا کرو تو جیسے تاجد کا حکم اگر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجد لازم ہے کہ نہیں نہیں تاجد کی حدیثیں جس میں حکم ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دیا نمازیں کتنی ہیں پانچ صحابی نے پوچھا ان کے علاوہ کچھ ہے کہا نہیں تو معلومات کہ معلومات کے علاوہ جتنی نمازیں وہ سب کیا ہیں سنتی ام صاحب اس کا آپ کہہ سکتے وہ نواقل ہے تو تاجد کی نماز فرض ہے نہیں وہ کیا ہے نفل ہے تو لیکن اس میں امر ہے لیکن وہ امر کیا ہے امر استحباب ہے بہتر ہے کرو تو ایسا حکومت ہے اور بعض اوقات امر ہوتا ہے باہر کے لیے یعنی اجازت کے لیے جواز کے لیے جائز ہے جیسے میں نے کہا اجازت مانگی اور اجازت دی تو وہ اجازت والا جو حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جائز کے لیے ہوتا ہے کہ جائز ہے کیا ہم ایسا کھا سکتے ہیں کھاؤ تو وہ کھاؤ حکم نہیں ہے کہ کھاؤ ہی نہیں کھائے تو گنہ گار ہوں گے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وکول وش ربو حقاح طبی القم الخط الب ب من الخط الس ودی منل فجر اور کھاؤ پیو وکلو وش کب تک حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْقَيْتُ مِنَ الْقَيْتِ مِنَ الْفَجْرِ صبح کی, دھاری، رات کی کاری، کارے دھاگے سے الگ ہو جائے تب ایک آدمی کیا کرے روزہ کھولا کھا رہا کھا کھا کھا کھا کھا کب تک پھر کب تک کھائے گا پھر قرآن میں اللہ نے کہا رات کی سفید دھاری کاری سے الگ ہو جائے تب تک کھانا ہے کو حکم ہے اللہ کا بابا پھٹ جائے گا وہ کھا کھا کے یہ امر کیا ہے اجازت کے لیے کہ تب تک کھاتے رہو تو تب تک کھاتے رہو ایسا ہے اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ یہاں تک کھا سکتے ہو اس کے بعد نہیں تو وہ امر کس کا ہے وہ کلو شربو کھارا بھی پی رہا بکھارا بھی پی رہا کر رہا ہے تو آپ بتائیے ایسا ہے یہ وہاں تک کھاتے رہو ایسا نہیں وہاں تک کھا سکتے ہو اس کے بیچ میں اگر کھانا چھوڑ دیا تو چلے گا کہ نہیں چلے گا یعنی کہ اینڈ تک کہ بالکل اب الگ ہو گئی داری اور اب وقت معلوم ہے ہاں اب روک رہا ہے کہ اب کھانا بن کب سے کھا رہا بابا تو میں تراوی کی بات سے کھا رہا اب تک کھا رہا کیا یہ مطلب ہے نہیں یہ امر عباہت ہے اجازتیں کھا سکتے ہیں سم بات تو کہتے ہیں کہ اللہ نے نہ اس کا حکم لازمی طور پر دیا ہو اور نہ ترغیبی طور پر دیا ہو اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہ ایجاب کے طور پر دیا ہو نہ استحباب کے طور پر دیا ہو اس کا کوئی حکم ہی نہیں ہے نہ لازمی حکم نہ ترغیبی اور اس کو مشروع نہیں کیا شریعت نہیں بتایا دین نہیں بتایا تو ایسی چیز کیا ہے بداعت ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت خراب نہیں دیا اور جس کا حکم نہیں دیا وہ کیا ہے تو دو چیزیں ہم نے دیکھی کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پہلی چیز تو یہ مشروع مشروع سمجھ میں آ رہا ہے شریف قرار نہیں دیا نمبر ایک اور جس کا امر یا حکم نہیں دیا تو وہ چیز کیا ہے بداچ اس کو یاد رکھیں گے ایسی چیز جو دین کے معاملے میں ہو اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نہ شریعت بتایا ہو شریعت بتانا کئی تبار سے ہو سکتا ہے جیسے خود نبی کا عمل مشروع ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی پیروی کرو نبی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل خود کیا ہو گیا شریعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار نہیں دیا یا اللہ تعالی کسی چیز کی تعریف کر دے یہ اچھا ہے تو چیز کیا ہو گئی دین بنی کہ نہیں بنی وہ چیز خیر ہو گئی کہ اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو مشروع ہوئی لیکن امر اس کا ہے اس کا حکم نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کی تعریف کی تو چیز کیا بن گئی شریعت اس کی ترغیب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاش کے ایسا ایسا تم کرتے جسے غسل کے بارے میں کہا کاش کے کہ تم غسل کرتے جمعہ کے دن تو یہ کیا ہو گیا آپ نے اس کو پسند کیا یا مثال کے طور پر آچورا کا روزہ ہے شورا کا روزہ جمعہ کے غسل کا حکم بھی ہے لیکن میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا تب بھی وہ چیز کرنا چاہیے یا آپ نے کہا کہ اگر ہم اگلے سال رہے تو آشورے کا دسویں کے ساتھ ساتھ کیا رکھیں گے نو کا بھی روزہ رکھیں گے تو آپ نے کیا کیا اس کی نیت کی لیکن رکھا نہیں حکم دیا نہیں لیکن خود کہا کہ ہم اگر اگلے سال رہے تو نو کا روزہ رکھیں گے نو محرم کا تو یہ آپ کا ایسا کہنا ہی اس کو کیا بنا دیتا ہے مشروع کر دیتا ہے اس کو شریعت بنا دیتا ہے اور آپ کا حکم اس کے لیے ہو کوئی عمل آپ نے حکم دیا ہو تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے دین اگر نہ حکم دیا نہ مشروع کیا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے وہ تو ایسی چیز دین بن سکتی ہے نہیں تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے بدا وہ چیز ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے مشروع قرار نہیں دیا اور نہ اس کا حکم دیا ہو نہ لازمی حتمی طور پر نہ ترغیبی طور پر تو مزید اس میں چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے بدعت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں اور بدعات کی برائی اگلے درس میں ہم دیکھیں گے یہ جو دروس ہیں اگر کوئی درس سے پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے آج کل بہت سارے لوگوں کے پاس موبائل فونس ہوتے ہیں اور اس میں آسانی سے ہم پی ڈی ایف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تو درد کے دوران اگر کسی کو ضرورت ہو یا درد کے بعد کسی کو ضرورت ہو یا پہلے ضرورت ہو तो उसके लिए इस्लामिक पी इस वेबसाइट से इस्लामिक पी डॉट नेट इस वेबसाइट से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इस्लामिक पी से तो इस्लामिक पीडीएफ डॉट नेट से आप लोग नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं اور دروس میں آپ اس کے لیے ہے ڈاٹ کام نئی ڈاٹ نیٹ کو نہ جائیں گے دوسری کہیں پہنچ جائیں گے بداج کی پنگی رکھ